الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى يا محمد على ولي وخاتم الانبياء محمد خير أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما صاب معك ولا تضغوا وفي مقام اخر والله يحب الصا الله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين إن الله وما لا يعلم اصدرن على النبي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 والا جدوا کچی آواز نہ پڑھو تو جنہوں نہیں آتا وہ چپو سلا تو سلا مالی کیا سی یا رسول اللہ ہی والا آل مو سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خال کے کینات وعلا دی حمد و سنا اور حبیب خدا صلی اللہ وآلہ وسلم بارگاہ شریف کے اندر درود شریف در نظرانہ پیش کرنے بعد آج جانا فریاد ہے کہ مولا تلا نفسوسان انسان دے ہر شرف اتنے فیتنے اپنی رحمت دی دائمی پناہ نجات فرما اپنی تابے اور اپنے حبیب کی تابے اندر استقامت کی دولت نصیب فرما مولا سونا حاضری محفل و محفل دی کوشش و کاوشن محبتوں اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے عظیم زیمتا فرما دے عزیزو دوستوں اقبال فرما وائے ناکامی متا ہے کارواں جاتا رہا وائے ناکامی متا ہے کارواں جا تھرہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا جاتا اقبال ہے تھا مار ہیں کہ لٹے مال و سمان سادو سمان دولت لٹ گئی ہے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 ایمان مذہب عقیدہ دین اخلاص محبت چاہت اے فوٹو ویڈیو نہیں بنا بھائی رب رسول محبت اور اندر دی روشنی اے دولتاں سارے کو لٹیا گئی تے فرمایا قدم کہ اسان لٹیچ کے الٹا خوش ہوئے گلیا کہ اصا ترقی کر لئیے ادا ترقی کر لئیے اصان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 پھر امید ہے کہ دوبارہ مال کٹا کر لائے گا جی احساس ہی مر جائے لوٹیچن دے اتنے الٹا خوشی مناوے منا فرما پھر جائے بندے دا دوبارہ اپنے مقام تے مشکل نہیں نہ ممکن ہے توجہ نہیں جی فرمائی افسوس افسوس کی گل ہے کہ اس وقت ساری قوم ہر اس چیز بڑی محبت نال بڑی چاہت حاصل کر رہی ہے کہ جیڑی چیز دے حق دے وچ نقصان ہے یہ دنیا واستے وی نقصان ہے اور یہ آخرت واسطے بھی نقصان ہے لیکن جدو دین مصطفیٰ دیواری آوے لیو او دو بند قوم نو تو کے بھی سناوے تے نہیں سنگو یعنی بیمانی بے حیائی فہاشیور یعنی بناہ دے کامسا دور جا کے بھی لینڈ نو تیار ہو جانے ہیں لیکن دین سانو گھر ہی لبے اے لین بھی تیار نہیں توجہ تو جے فرمائی دی فر تیار اس واسطے اس قوم کا یہ حال ہے کہ جتنے ہاتھوں فیسان دنیا پ اور پکا پتا ہے کہ بچہ بھی جڑا وہ کفار دی تعلیم تو فیدیاب ہو رہا ہے اور پکا پتا ہے کہ یہ آمن والا جڑا مستقبل ہے وہ دین اسلام والا نہیں ہو گا وہ دشمنا دین اسلام والا ہوگا یہ باوجود ساری سمجھ رکھ رکھدہ ہوا اتھوں ہتوں فیساں دین خوشی نالا اور وہ او مدارس جتھے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دینے, دینے متین دا علم پڑھایا جاندہ ہے اگر وہ روٹی بھی دین کپڑا بھی دین کتاب بھی دین دے سارا کچھ لے کے پھر بھی دین نہیں لینا ادھر کافران دی تعلیم ہاتھوں فیساں دے کے لینی سمجھ بڑی یعنی yani, اگر دین مفت بھی لبے تو لینا گوارا کفر تے, تے گناہ پیسے نال بھی لے اسی لے لینا یعنی اسی این تھولنے دور ہو گئے ہاں اندر اتنا ہیں ہو گیا ہے اندروں ابھی ایمان تلنے خالی ہو گئے ہاں سانوں برائی کا اچھائی کی برائی کی نیکی دی، بدی کی کوئی تمیز نہیں رہ گئی مولا روم فرما نے فرمایا کبھی مردوں ٹوردا ویخیا جی مریدا ارد کی ادور کبھی مردے بھی ٹورے نے فرمایا جس جی بندے کا دل دل ضمیر انج مردہ ہو جاوے کہ وہ دین مصطفیٰ دی گیرت ہی نہ روے فرمایا وہ فرد ٹردا مردہ ہے فردا ٹردا مردہ ہے اور خدا دی قسم کر کے آنا ساڈے مردہ ضمیر ہون کی بھی حد ہو گئی ہے کہ نہ غیرت نہ ادب نہ ہیا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 ج مقام سے بندہ پہنچ جاوے نا وہ بندہ لا علاج بن جائے مگر یاد رکھے جی مولا سونے نے جدوں میزان لگنا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 کن لے کے آیا آ مال سو لے جان گے آ مال زیادہ ہوئے آ مال برائیاں تو نیکیاں ود گئی تیری بخش کی امید لگ جائے گی لگ پے گی جی برائی نکیات ود گئی اتے دینوں اتنے دینوں نہ کو پوچھنے والا نہ نا کو دس والا جو جو سنڈ راہبر اور راہنما حاکم نے او او بے دین بےدی تو تھلڑا طبقہ سی پیران بھی اکثر الا ما شاللہ بےدین اس تو تھلڑا طبقہ علماء دا سی وہ بھی الا ماشاءاللہ ما ما لالا چچا کے وہاں بھی دین دینے نو کاروبار بنا لیا جو کچھ بھی ہو جاوے اندل میزان تیرے کلوں رتیاں رتیاں ماشیا کا حساب ہونا وہ بولیں مت تم سمجھی کہ اتے ایویں جناب علی جی اتے کام چلائی کھلیا ہاں چل جائے گا اوے کام نہیں چل چلنا اتے آمال بغیر کام نہیں چلنا اتے اعمال کا حساب ہو گیا دے دیا ساری قوم کی سمجھ بن گئی جدو بھی کوئی بے بےدینی کرے نا اور انہوں تنبیہ کی جائے اطلاع کی جائے کہ یار تو غلط کام کرنے کچھ نہیں ہوتا جی مولوی صاحب کچھ نہیں ہوتا خیر ہے کچھ نہیں تو اتنے تہ چلنا کچھ نہیں آتا لیکن اتھے تیرے الفاظ نہیں سنے جائیں اتھے مولا سونا گا ترمزی شریف دیا دی ادیس بات میرے آقا انعامدار نے فرمائے پانچ چیزیں تو بغیر پنجان دے حساب تو بغیر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 جو ہے میرے آخا نامدار نے فرمائے جوانی کے بارے سوال کیتا جائے گا کہ جوانی کتے لائیے تینوں جوانی اتا کی لائیے مال کے میں کتھے خرچ کی کمائی کتنے خرچ کیتے اور جڑا تینوں علم گیا سر علم ع امل کی نہیں جدو جدوں گاہے رب زل جلال اندر کل مخلوق رب سونے دی کٹھی ہو گئی سارے سامنے آن گے اور اتے بالکل آم اور بالکل بغیر کسی پردے کے لوگوں لوگوں کے سامنے تیرے کولو یہ سوال جدوے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 جد سوال کرنا اتے مولویا کے سامنے تان نے لا جان مولوی صاحب کپڑے فلید سنج کچھ اج گیا تھے ہو گیا, گیا اتے تیرا کوئی بہانا اس بار کا ڈر اس بارگاہ دا خوف رکھ کہ جتھے تیرے کولوں شاب لے ا جو نیم سان عطا فرمائیاں نے اوناں نوں اون دی مرضی دے مطابق استعمال کر اگر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 سونے تو سر مبارک سجدے سجدال ہے وہ مفوم یہ بنتا سی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کی اس امت دے اندر شامل بھی ہے یا نہیں کہ جس امت کی بخش دب نے اپنے, اپنے محبوب نہ وہ کون لوگ نے وہ لوگ نے جنہ نے اپنا ہر وقت محاسبہ کیتا ہے ہر وقت خدا کا خوف رکھے ہے اور ہر وقت اس دن کا خوف رکھے ہے جس دن جس دن مولا سونے نے حساب کتاب حساب کتاب تیری زندگی دا پورا جڑا دفتر وہ کھول کے تیرے سامنے رکھ دینا اور پھر اس دفتر دے مطابق تیرے حساب کتاب ہوئی کوئی میں کانڈ بلا کے ٹپ جائے گا تا میرا پیر باہو فرما پیر باہو فرما فرمایا ہسن دیک پتا سو سا. سونی سانی تین سٹ خدے سے اوتے پلٹ نس pass on. پاسا ہو تقریر رسالت رار تحقیق حضرت مولانا مولا سلطان ماموجتی باد لو بی بعد لوگ چار دنوں کی نال بندے دی جان جائے گی جی میں رمدان شریف گزریا وے ایک مہینہ مسلمان بن جہی مسیت نے ایک مہیلا وہ بھی نمازہ پڑھتے ہیں اپنے چہرے دی نیارت نہیں کرائی مڑ سال بعد وڑتے نے نزدیک چند دنوں دی عبادت نال بندے دا کم بن جی خدا کی قسم گھر لو چند دل نہیں چند دل نہیں مولا سونے لے اپنے محبوب نی فرما رہنا رہے جی سا حکم آبی حبیب خدا دیواری وی اے حکم آ اے محبوبا نیکی دے بڑائی دوام دے دوام دین دے کے ہمیشگی نماز کے اوتے ہمیشگ دے کے اوپر ہمیشگ قرآن تلاوت تمیش کی احکام تلن تمیشگی ہمیشہ واسطے ہی احکام تلنا اے مومن کا مقام کبھی مومن نہیں ہو سکتا جڑا چٹ فر بھی پل فر بھی رب سونے دے تیر تب سونے دکام تلو جا یہ ہوئی جناب دے سامنے ایک مسئلہ بیان کرنا وہ تو تمہی دنر کر رہا تھا کہ نصیب تھا تین سانو خر ملے تو قبول نہیں کرتے دنیا کی خاطر دور دراز دے بھی سفر دور دراز کے سفر بھی کچھ نہیں سمجھ دے بڑیاں بڑیاں بڑی جھیل لینے لینا بڑیاں بڑیاں تکلیف اٹھا لینے ہیں دنیا دنیا بھی مقاصد کی خاطر لیکن جد مستفا دی واری آئے اصالیا رب رحمت فرماوے گا اوے خدا کا بندہ رب رحمت او دو فرما دئی جدو بندہ رب سونے کی تابے داری چ سال نہیں ساری زندگی تمام دل ہمیشہ خدا دکم کر سل گئے جلا سونے نے فروا جائے مولا سونے نے فرمایا جائے ست کم کماؤ مرد ہے محبوب او میں رہنا یہ रहना जे जिमें साकम आवे की मतलब जिमें सा रहना जिमें सा हुकम आसा उहना खुदा दिया बंद थोड़ा जि अंधा सोच अंधाला कर हबी बे खुदाओ जिन्हे वास्ते सारी कैनात बनाई गई है मौला फरमा रहा वे वोने तू सा परी के मुताबिक रहना वे जमें सा मर्जी उवे उवे रहनी मर्जी नहीं नहीं हूं मैं इतने छोटी जी गल कर देना बंदा اپنے آپ نبی دومتی کاق سکتا ہے جی نے اپنی مرضی چلائی رہن سہن دے اپنی مرضی چلائی ہے آکام اپنی مرضی کیتی کی نیکی اپنی مرضی کیتی کی وہ بندہ کھنے آپ نوتی ثابت کر سکتا ہے کیونکہ نبی واسطے حکومے جیو رب کی مرضی ہوی امیر جا اپنی اپنی مرضی کرے وہ کبھی دوں گی ہو مجھے ناراج سبحال اللہ جانا. او تے تٹ جانا اور تمام ہمیشی چند دنوں کی لے لی چند مہینوں کی لے لی ہمیشہ ہمیشہ لئی. حکام کی پیروی کے کمر بستہ ہو جانا اصلے مومن دا مقام کر گے تے میرے آئنامدار دی بار گاہر حضرت سفیا نبد اللہ سکھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تالان ہو ارد گزار ہو سونے محبوبہ منو شہ دسو دسو گل دسو جاڈے بغیر کوئی نہ جانا بغیر کوئی سکے وہ گل دسو میرے کائنامدار سرکار نے فرمائے میرے آئنادار سرکار نے فرمائے کل من تخ فرمائے تاہ سے لیا وا اللہ سے ایمان, ایمان رکھنا وا پھر یہ ڈٹ جا یہ پاک جا کی مطلب ایمان سے پاک جا ایمان سے ڈٹ جا ایمانے پک جاؤ اور جنہ لوگوں نے جنہ لوگوں نے جڑے لوگ اپنے ایمان سے پکے نے اپنے ایمان سے ڈٹے نے مولا سونے نے ایلان فرما جائے اور انعام ایسا عظیم فرمایا جائے ایسا عظیم فرمایا جائے کہ مولا سونے نے انہوں نے دنیا دے اندر ہی جنت کی خوشخبری سنا کدھر نیکی کا کام کر لیا نوی یہ یہودی سوچ بنی کلی ہے رات وٹا چہٹاؤ کنڈا انیاں انیکیا نے نکیا نے پر جڑے فرائد نے واجبات نے سن کی خبر ہی کوئی نہیں وہ پتا ہی وہاں کا شاہور ہی کہ سارے اتنے کی حقوقی بات نے کی حکوم کلا نے اصا حساب کیڑی شاید خدا مسلمان مسلمان اللہ مان رکھ دا دے حبیب تان رکھا بے فر ڈر جا ڈٹ جونے نوا دے قرآن فرمائے ان نا کالو ربنا اللہ ما استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أولوغ إن الذين أولوغ مولا نے انہ واستے فرشتے اتارے انہوں دے اتنے فرشتے اتارے نے جڑے فرشتے پیغام لے کے آئے نے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 اپنے ایمان عقی ڈٹ گئے اپنے مذہب سے ڈٹ گئے اپنے راہ ڈٹ گئے نے عبادت نے کی ڈٹ گئے نے مولا سونے نے انہوں لوگ دنیا در ہی جنت کی بشارت دے دیتی ہے دنیا دے دنت کی بشارت دے دیتی ہے دے خدا دے بندے آ بندے نو جنت مل جاوے آپ دنیا تو ہور تور لوج فرمائی کہ جلت لب جاوے جنت لب جاوے رب کی ردا لب جاوے دنیا تو ہور ہونا کی مقصد ہوئے مقصد رب رسول رضی کر جاوے جنت پا او وہی ردا پا لے اور, اور جدوں بھی جدوں بھی رب دی رضا تا لبتی خدا دی قسم کر گیا نا استقامت کام تباد لگتی ہے سبر تو با دی لبی او نہیں لبھی ہتا کہ اللہ دا نبی کیوں نہ تو دا مولوی ہوبی گل کر دیتی ہے مولا روم دی زبان سنا مولا روم فرما نے فرما حدرت سی حدرت ساما سلام آپ نبوت حدرت شعیب علیہ الم بکریاں چلا سن نبوت تو پہلے حدرت شعیب علیہ سلام کو بکریاں چلا سن ایک دن آپ بکریاں چلا رہے ہیں بکری رہے نے ایک بکری نہ سپئی ایک بکری نہ سپئی آپ سرکار نے وہ پیچھا فروا بکری بکری نستی گئی آپ بھی بکری دے مگر دے رہے بکری بھی دی رہی آپ بھی دے رہے ہتا کے آپ بڑے دور لے گئی بڑی سفر لے گئی آخر کار بکری تھک ہار کے کھلو گئی اپ بکری دے پیچھے ورہم آ گئے پر صدقے جدو بکری رکی ہے ان آپ غصہ گا دے یہ گا ورنہ سوٹا لیا گیا اوپی پوری کر دینی آکھنا سی رام مراد تینوں سائی کا ہی پتا نہیں سائی پچھوں بجتا پہ ہے تینوں خبر ہی نہیں تینوں پرواہ ہی نہیں پر سدکے جا اس واسطے اتا بے سبری بے سبری اور استقامت دکامت نہ ہون کی وجہ کام ہو جانے ادر اللہ علیہ السلام آپ جکری روکیے بکری, رکیے، بکری نو رکی پیار کرتے شفقت دے پھیرتے ہیں وہ منہ تھیرتے ہیں وہ حالت ویگ کے فرما چلو میرے اتنے تین رحم نہیں آیا وہ رحم کر لینا سی میرے رحم نہیں آیا اپنے بج کے تیری بری حالت ہو گئی ہے تیرے پیر تیر پیر زخمی ہو گئے لے تیرا جسم نال چھلنی ہو گیا وے ساڑیاں ٹپ ٹپ کے تیری حالت خراب ہو گئی ہے آپ سردار لے او مولا دے حکم تے استقامت جو رکھی اے اگر چے ورم آ گئے زخم ہو گئے تھکاوٹ ہو گئی پر اپنی جان دی پرواہ نہیں رکھی مولا حکم اگے رکھیا وے کہ جانوراں تے رحم کرو مولا دا حکم اگے رکھیا وے اور مولا سونے دی طرفوں آن والی تکلیف کے سبر فرما جائے جب ادرت موسا کلیم بکری دے نال پیار محبت دا معاملہ فرمایا وے فرشتیار اشتہار کر رہے او مولا سونا حضرت موسا نپوت دے پے لے یہ عطا فرما جو ہے پا تھا پین لگتا روسے بیٹھے سب کو سمجھ بھی آ رہی جی کوئی نا فرشتے کر دے کرتے مولا سونا حضرت موسا سرکار نبوت قابل نے مخلوقات ایجاد دن کے سبر بھی رکھ دے لیں تیرے حکم دے استقامت بھی رکھتے مولا سونے نے موسا علیہ نو نبوت عطا فرما دیتی اگر چرچ اگر نبوت امبیا نبوت یہ حکمت یہ مگر بداہر بداہر مولا نے نفیا دی واری بھی یہ قانون رکھا وے کہ میری میری تقدیر دے مساب دبر بھی پورا ہووے میرے حکم دمل کے امل دستقامت بھی, بھی پوری ہو اور اے کام ہے یہ کوئی سوکھا کام نہیں خدا دے بندیا دیاب مومے نگر مومی نگر مومن دشتکامت آ جمن دبر آ جاوے خدا دی قسم کر گیا نا دشمن کی کافر کی شہ وے دیگر مالک کہڑی شہ اے انگلی دے اشارے پہاڑ ہلا کے رکھ دے سواوا قبول نہیں ہوئی فرما بدن آزاد کے اندر ہی دفو رہا وے تین بدن آداب کے اندر ہی فی ہو رہا وے وجہ کی وجہ یہ ہوئی ہے اصا تین بدن وہ دن فرما نچ ودے جانے ہوں دن ب دن او دی او دی رحمتانی رحمت وجہ ابراہیم بن ادم سرکار بیٹھے سن توجہ توجہ توجہ ادرت سیدنا ابراہیم بن ادم سرکار, سرکار بیٹھے نے کسے پوچھا وے کسے پوچھا وے ادور استقامت کون آپ سرکار نے پہاڑ والارہ فرمایا سامنے پہاڑ سی فرمایا استقامت والے بھی نشانی जे पहाड़ इशारा फरमावे पहाड़ अपनी जगह पहाड़ अपनी जगह छूारे हिला देवे आप दे सवाल का जवाब दे रहे सर उंगली जो पहाड़ वाले फरमाईए पहाड़ हिलन लग पे آپ فروڈ لے کھلو جا تینو نہیں آکھیا ٹھہر جا رکھ جا تینو نہیں آخیا میں میں تے مثال دے رہا ساں قربان جاوان جدو بندے دے اندر استقامت آجاوے دین مصطفیٰ دے اتے احکام دے اتے استقامت آجاوے بندہ مضبوط ہو جاوے خدا دی قسم کر کے آنا اے در زبانی چوالفاد کردہوے او در مولا قبولیت دے تروا کھول خستہ حال کیوں ہو جائے ہوں تینوں گل سمجھ آئے گی اکل والے کہ میں چاہتا چاہنا یہ کی حال کیوں ہو جائے سالے مکمران بھی سارے مسلط نے مہنگائی دب بھی ساڈے سوت دب سر پے پرتکی داد سر بے ادبی داد بھی ساڈے سر بے گیرتی داپ بھی ساڈے سر شراب دب بھی ساڈے سر رشوت کاب بھی ساڈے سر ہر بندہ بے چین بے سکون خدا دی قسم کر گیا نا میں اے دسنا جانا رہا اے حالت ساڈی تا تنی ہے نبی دین نپی نہیں اپنایا تے جے اپنایا بھی ہے استقامت نہیں اپنایا ایک بھی سکھاوت بندہ پیدا ہو جائے پہاڑ ہلا کے رکھ دے دشمن دے رخ موڑ کے رکھ دے میرے آقا آمدار سرکار فرما فرمایا ان کریب ان کریب ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ آخ گے لوگ آخر کے مولویا تو بچو دس رہا و مولویا تو بچو پابندیاں لاچو تو بچو کیوں اکھے پابندیاں لاگ دے نے میرے آقا نے فرمایا جدو یہو جی کو گئی۔ مولا سونا ان تین دچ تین دنچ مبتلا فرما گا ایک فرمایا ان لوگوں مولا ظالم حکمران مسلط کرے گا ہاں جی یہ بھی ادا رحمت نہیں ظالم حکمران مسلط فرماگ گا دوسرا فرمایا مولا مولا وہاں کے رز کچو برکت ختم کر دے لے گا گھر کے بہن دس جی لے, لے، دس ہی کما والے نے بڑھیا بھی کما والیا پھر بھی اس گھر دا گزارا کی برکت مک گئی تیسرا عذاب فرماج جدو مرن گے تو بےمان ہو کے مرن گے مرد ویلے ایمان نصیب نہیں ہونا بندہ ویخ لگتا امانہ آدمی ایک قوم دین تو ڈردی ہے نسدے کیوں گلے تج دیا تین دیا ہداں جو ہداں جو ٹپ گئے دین تے حدود رکھنا چاہتا ہے دین نے مومن, مومن واسطے حداں بڑھائیاں نے اگر انہاں حداں دے اندر آئے جی ایماندار مو ملے جدہ ٹپ جائے تو پھر محستاوے دار ر اپنے دعوے دے اندر وہ سچا نہیں محض دعے دار جھوٹا دعو پیا کر دے تا کر کے قوم دین تین دین ہے دیبندی یہ قبول نہیں یہ برداشت نہیں خدا دیا بندیا, تا, تا مولا سونے دیا مسلت نے نسیب آد نہیں ہوتا, خدا دیا بندیا رب رسول دینا فرمانی فرما دے فرما برداری کی عزت جہار رب فرما برداری والے آ جابے داری بلے آ جامت منگ لے سبر منگتا وے امام گدالی فرما نے امام گدالی سردار دے نے فرمایا ہے جنا کما کمہ کم, کم روکیا گیا وے دے سبر کرنا جنہیں اوناں تے سبر کرنا فرمایا جی چیز بندے جا جا وے تے بندہ رب دا بلی بن جانا ادرت با جدیدامی پچھے پوچھا گیا ملولی آخر صابر تحت امرے ون نہروا جائے ولیون آخر نے جنا کر جنا کماں کا حکم آئے انٹ دے دے جاوے जिन्ना तू रोकिया तू रुक डे फरमायावली आंद चांद हाथ चंदलम हाथ की इबादत चंदलम हाथ दस तक्वा मुड़ जाके मुड़ जाके اپنی تھانوٹ جان مومن دقام مومن دقام رب رسول تابے داری چٹ جی ڈٹ جاوے دنیا دی کوئی طاقت پھر, پھر مولا سونے دی مولا سونے دی طرفوں مولا سونے کی طرف او رحمت ملتی ہے اتا دروازے دے ہیں جڑے عوام واسطے نہیں کھل دے قربان جاو ادرت حضرت امام گدالی سرکار فرما بنی اسرائیل دا ایک مجرم بڑا واپی اپنے گناواں تو بعد نہیں سی آپے گناواں تو بعد نہیں سی مولا سونے ل ادر بھیجی کہ اے نو اس بستی جو کاٹ دستی والے یہ وجہ تو ادا نہ آ جے اگ نہ برس پوے حضرت موسا سرکار نے انہوں اپنے شہر دیتا انہیں جا کے دوسری بستی چڈی لایا اتے بھی حکم آیا اے یہ کٹ دو قربان جاو حضرت موسا سرکار نے اتوں بھی کٹ دخر کار جنگل چلا گیا جا کے ایک ایسی غار دے اندر بسرا کیتا نہ کوئی بندہ سی نہ کوئی بندے دی ذات نہ کوئی نہ کوئی پرندہ نہ کوئی شا کوئی وسائلو سباب نہیں اتے جا کے ڈیرا نہ لیاؤ وقت آیا بیمار ہو گیا جدو بیمار ہوئے بیمار ہوئے بیماری دے اتر کرنا ہو مولا سونا میں تیرا نافرمان فرمان درور ہاں میں فرمانیاں کیتیاں نے تر حق مارے نے تیری مخالفت زندگی گزاری ہن بیماری آئیے میں لاچار ہاں سہارا کاش کے اج میرے ماں باپ آ میرے بہن آ میرے تھے بہ کے روڈ کام کر دے مجھے کوئی پوچھ دس آؤ اج میرے نال کوئی کلام کرا ہو بڑی دیر بڑی دیر بیماری تبر کیا صبر تو بعد مولا تالی رحمت جوش آیا. امیشا, امیشا یا امتحان صبر نہ آد یا پھر یا پھر استقامت وھی جی مضبوتی وی سبر مرض مولا سونے نے وقت آیا ایک فرشتے شکل فرشتے دی باپ دی شکل چادل دی دی فرمایا ماں دی, دی شکل چادل فرمایا اور جنت دے جنت دے باقی ہورو بلوان بچیا بچیا دکلوں کے نادل فرماؤ نادل فرماؤ فرشتے جدو آئے نے ماں باپ بیوی بھی بچیاں کی شکل دے اندر وہاں ویب کے بڑا خوش وے بڑا ہی خوش وے بڑا ہی خوش ہویا وے قربان جاواں उस खुशी देर उस खुशी देर उदी रूह बरबाद कर गई है मौला सोने ने फरमाए एसा मेरे दोस्त का जनादा पड़ा यूसल देनू कफन दे جنادہ جاب سرکار گار پہنچے نے کرتے مولا سونے آئے وہ نوجوان جڑا تیرا نا فرمان سی جڑا تیرا مخالف سی ترا تیرا री ना फरमानी की वजह नस्ती चुका दिता गया मौला ने फरमाया मूसा इन्हें मेरी बीमारी से सबर किया वे मैं सबर दे, ना ले दे सारे गुण हमार फरमा جو ہے ہےشہ الدستور یا انعاموائی کرام جا او نہیں حاصل ہوتا یا صبر تو بعد یا استقامت تو بعد راہ جانا رب سونا کسی نے اتاچا فرماے تو بے نیاد وہ بے نیاد نی پر دستور یہ دستور کہ پہلے اور ایڈا کام ہے ایڈا وا ہے جس جس کام کے ات کام کا اجر زیادہ ہوے جس کام دے اوتے امتحان انعام وے پھر او امتحان بھی بڑا ہوتا ہے جدا انعام عظیم او امتحان بھی عظیم ہوتا ہے اور دین اسلام دے اوتے جہاں کام دا حکم آیا ہے نو کرن دے اور جنہ تو رکن دا حکم آیا ہے نو رکن دے اتنے جٹ جانا اپنے آپ مضبوط کرنا پکا کرنا کہ اڈا اورم ہے ایڈا کام ہے کہ مولا سونا اپنی رحمت نہ لتا فرماے جدوں یہ حکم شریف نازل ہوا نا فستکم کماؤ مرتا اے محبوب او میں رہنا جے جی میں تھا حکم اوے رہنا جی جی ساڈا حکم آ سونے نبی داڑی شریف دے اندر چند بال مبارک سفید آ گئے ساب کی سونے آ جناب دے چہرے سے دے بڑھاپے دے آسار آ گئے میرے آقا انعامدار نے فرمایا سورتحد فرمایا منو سورت نے بڑھا آیت شریف جیڑی سیم نے فرمایا فرمایا رب سونے نے جڑا حکم فرمایا نا کہ مولا محبوب اے محبوب او رہی جی ساٹی مرضی ہوکم د نبی باپ سرکار دے جسم شریف دے اندر اتنی اتنی یعنی اس حکم کا اتنا خوف کہ اس خوف دے نال آپ دے بال مبارک سفید آ گئے آپ آپ جسم اتہر دی طاقت مبارک دے یہ آلم سی کہ سو جنتی جوانوں دے برابر طاقت رکھتے سن سو جنتی جوان اور ایک جنتی جوان کی طاقت دنیا دے کئی ہزار جوانوں تو وقت جی قوت اور روحانی طاقت کا حساب ہی نہیں نا وہ سے بے شمار ہے یہ جسمانی طاقت دس رہے ہیں جتے این طاقت ہے اتھے اس حکم نال انہ خوف انہ خوف آیا ہے کہ بال مبارک سفید ہو گئے یار اتھے تے بال مبارک سفید ہو گئے سفید ہو گئے سانوں کدی سوچ بھی آئی سا کسے خیال بھی کیا سڈا کبھی اس پاس دل بھی پری خدا کی قسم کر کے آنا جب تک مولا سونے کے تین دستقامت نہیں ہر حکم در حکم د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 اگر اس امت محمدیہ دا علاج ہے تو صرف اور صرف دینے مستفا صرف اور صرف اس امت دی بقا اور اس امت دی فتح مبین رب سونے دے دین د دے ن مضبوط ہونا مومن دا کام ہے کافر دے دل دماغ مومن دی ہے پانا اے رب سونے دا کام مومن مستقیم ہو جاوے کافر مومن ویخ کے ڈر جائے توجہ ہے آپ عجیب مومناں وی آپ کافر ویخ کے ڈر جائیں وہی وجہ کی ہے وہی وجہ یہ ہے کہ سارے اندر کوکھلے ہوئے پی سڈے دل دماغ او دین والی روشنی دخالی ہو گئے دل کے اندروں چاہو جلال وہ شکیل او, او تبخل او استقامت وہ محبت نکل گئی ہے جی مولا سونے نے صابہ کے دل چ رکھی سی خدا دی قسم کر کے آنا نارا بلند فرما سن تو زمین ہل جی اج کافر ایک گولا مارے گولہ چمارے تھی لمبن لے پی نا کہ نہیں یہ نتیجہ ایسے دسان رب سونے کے دل کنڈ کی جدو بندہ مولا سونے کے دل کانڈ کرے تھے او بھی بے نیاد ہے مروا کافرانے ہاتھوں ہے